کیسے طریقہ تمیل رسنت دامد برکاتم العالیہ کی خدمت محرض ہے کہ ہم اس وقت جو ہے مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ارد گرد بکرے ہی بکرے نظر آ رہے ہیں اور اس پنڈال کی یہ سمجھ لیں کہ ایک بات ہم نے ایک نمایاں ایک بات دیکھی کہ یہاں پر جب ہم پنڈال کے اندر داخل ہوئے تو ہمیں بکروں کی جو تصویریں بھی نظر آئی ہیں یہ تصویر لگی ہوئی ہے ایک یہ بڑی سی تصویر لگی ہے پینافلیکس پہ ایک یہ بھی تصویر لگی ہوئی ہے یہ بھی تصویر لگی ہے اچھا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس والی تصویر کو ہمارے جو کیمر مین اس نائن بھائی یہ بھی دکھائیے جب اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بادشاہ سلامت اب یہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ یہ ہے مدنی چینل کے یہ جو بکرا ہے اس کی تصویر یہ لگی ہوئی ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے بادشاہ سلامت جی اب ہم دکھانے جا رہے ہیں رستم کی تصویر یہ ملاحظہ یہ ہے رستم یہ رستم کی تصویر دیکھی اور یہ رستم بکرا یہاں موجود ہے یہ بیٹھا ہوا ہے آرام کر رہا ہے یہ ہے رستم اس کا نام جو ہے رستم رکھا گیا ہے یہ کالے رنگ کا بکرا اب ہم دکھانے جا رہے ہیں ببلو بکرا یہ جی ببلو بکرا ببلو بکرا یہ ببلو بکرا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اس بکرے کا نام رکھا گیا ہے ببلو بکرا اور اسی کے ساتھ ہی آپ ایک اور تصویر ملاحظہ کیجئے یہ ہے کنگ کی تصویر اور کنگ کہاں پر ہے کنگ یہ کنگ مٹی یہاں یہ جی, جی جی یہی کنگ ہے کینگ اس کا نام آہ رکھا آہ گیا, آہ گیا ہے کنگ یہاں پر شیخ طریقت امیر سنت دامد برکاتم الیا سے سوال ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے آج کل سیلفیوں کا دور ہے کہ بکروں کے ساتھ سیلفی بنوا رہے ہیں جب بکرے کی سیلفی بنا رہے ہیں بکرے کی تصویر کھینچ رہے ہیں تو موبائل میں ہم تصویر کھینچ سکتے ہیں اور تصویر کھینچنے کے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس, کا اس انداز سے جو ہے پرنٹ نکال دیا جاتا ہے اور بعض اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ہمارا پچھلے سال کا بکرا تھا یہ ہمارا پچھلے سال کا اونٹ تھا وہ ریکارڈ رکھتے ہیں اس کا تصویروں کے ذریعے تو ایسا کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ہے نام رکھے گئے ہیں رسم بادشاہ سلامت ببلو اس قسم کے نام رکھے گئے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ناظرین کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا یہ اپنے تصویر جو ہے موبائل فون میں لیتے ہیں جو پھر موبائل فون میں ہی وہ محفوظ ہے تو جب تک تو کوئی شرن حرج نہیں ہے اگر پرنٹ آؤٹ کیا جاندار کی تصویر کا تو یہ ناجائز ہے اب جیسے یہ بکرے بنے ہوئے ان کے پینا فلیکس وغیرہ پر تو یہ ناجائز ہے جب تک موبائل فون میں یہ جائز ہے تو اسی طرح وہ پچھلے سال اونٹ تھا تو اس سال بکرا تھا تو اس کی بھی اگر یہ اندر اپنے محفوظ رکھتے ہیں کمپیوٹر میں یا موبائل فون میں تو اس میں کوئی شرم حرج نہیں اب یہ ذرا دنیا داری کے نام رکھتے ہیں عام طور پہ ببلو اور گبلو اور پتہ نہیں کیا کیا رستم کنگ بادشاہ سلامت جب بادشاہ سلامت بولا میرے ذہن میں آگا. بادشاہ سلامت ان کریب چھری کے نیچے آنے والے وہ کنگ بھی خاک میں پڑا تھا اور کنگ میں بادشاہ وہ بھی دھول میں پڑا تھا بےچارا خیر تو یہ اس طرح نام رکھتے ہیں فلم ایکٹروں پر نام رکھتے ہیں ان کے بکروں کے لیے سنا ہاں تو نام مطلب اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بکری کا نام غوفیہ تھا اونٹنی کا مشہور اونٹنی اس کا نام کسبہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سواریوں کے نام یعنی گھوڑوں کے نام لہیف ایک کا نام تھا لحیف یعنی لمبی دم والا ورب واس ہے مضبوط اور طاقتور لزاز یعنی تیز رفتار اور ایک سیاہ گھوڑا تھا جسے سکب یعنی تیز رفتار کہا جاتا تھا اور آپ کی زین جو گھوڑے پر کسی جاتی ہے زین کا نام داج یعنی کشادہ پھیلی ہوئی تھا ایک سیاہی مائل سفید خچر تھا جسے دلدل دل کہا جاتا تھا ایک اونٹنی جسے کسبہ یعنی تیز چلنے والی کے نام سے مسوم کیا جاتا تھا جبکہ دراز گوش کا نام یا یعنی تیز رفتار تھا سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دس دودھ دینے والی بکریاں تھیں ان کے نام نمبر ایک اجوا نمبر دو زمزم نمبر تین سکیا نمبر چار برکہ نمبر پانچ ورسہ نمبر چھ اطلال سات اطراف آٹھ قمرہ نو گو یا غو سیا دس یمن اسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مختلف اشیاء کے بھی نام رکھا کرتے ہیں